پروگرام ختم ہو جائے گا جن لوگوں نے بہرحال میں بہت مختصر طور پر اپنی بات پیش کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں عمران صاحب نے بھی بات کی بھائی اکترزاق صاحب نے بھی بات کی اس کے علاوہ محترم خالد جامع صاحب نے بھی بات کی اور ہمارے رینارا کے جناب نظم الدین صاحب نے بھی بات کی میں نے سب کی باتیں بڑے غور سے سنی ہے لیکن ایک ایسی بات ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں ابھی تک توجہ نہیں کی گئی وہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں کام کیا تھا وہ خالص تن کفر کا ماحول تھا اور ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں وہ نہ تو خالص کا ماحول ہے نہ خالص کا ماحول ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ مختلف حالات کے اندر آدمی کو مختلف تجاویز مختلف تجاویز اور مختلف طریقے یہ اختیار کرنے پڑتے ہیں اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کی جو رائے ہے اس پر چلنا ہی جمہوریت ہے یہ رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے یہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے یا کوئی یہ کہتا ہے کہ جنرل ویل جو ہے لوگوں کی اس کو اختیار کرنا جو ہے یہ جمہوریت ہے بہرحال ان میں سے کو کوئی بات بھی ہو یہ تو ایک عمر واقع ہے کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے کے اندر خود اپنی حاکمیت کو پیش کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہاں لوگوں کی حکومت لوگوں پر لوگوں کے واسطے ہوگی تو پھر واقعہ اس میں تو کفر ہونے کی کوئی شکی نہیں اسلام اس بات کا تو بالکل سرے سے قائل ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف دی پیپل فار دی پیپل اور اوور دی پیپل اسلام تو اس بات کا قائل ہے رول آف آرم آئی اللہ دی پیپل ود اور جسٹس اس کے سوا کچھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتا دیا وہ سراپا جسٹس ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہم جس صورت حال میں ہیں وہ صورت حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو معاشرہ تھا وہ بالکل حال سن جاہلی معاشرہ تھا ہمارے سامنے جو معاشرہ ہے وہ ایک ملا جلا معاشرہ تھا. ہمارے ہاں اگر کوئی اسلامی جمہوریت کہہ کر اس سے مراد یہ لیتا ہے کہ مغربی جمہوریت میں اس کے ساتھ اسلام کا پابند لگا دیا جائے تو یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی کہے اسلامی عیسائیت ہے, اسلامی کفر اور اسلامی یہودیت ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے یہ تو پیماند بالکل نہیں لگتا لیکن اگر پھر واقعہ اس کو ایک طریقہ کار کے طور پر لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس میں سے اختیار کرنا ہے یا اس میں سے اختیار کرنا ہے اور اس کو نئے طریقہ کار کے طور پر اختیار کیا جائے اور اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ ہو کہ لوگوں کی حاکمیت جو ہے اس کا کوئی تصور خدا کے مقابلے میں ہمارے ذہن میں ہے یہ بات اس کے ذہن میں نہ ہو اور پھر واقعہ وہ یہ چاہتا ہو کہ میں جس نظام کے ذریعے سے ایک دوسرا نظام جو ہے وہ لایا جا اور یہ میں بات اسی لیے بھی کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کافر کی بھی کوئی بات ساری کی ساری غلط نہیں ہوتی ابو جیل کی بھی ساری باتیں غلط نہیں تھی اس نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا ندی یا محمد صاحب سکل حدیث ہے محمد کی باتیں سچی کرتا ہے لا نقر جی بکار ہم تجھے نہیں جٹلاتے ولا تب ہی ہم جو اس چیز کو ہیں جو تو لے کر ہمارے پاس آیا ساری باتیں ابو جیل کی بھی غلط نہیں تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ حیدر نے ایک بات کی تھی کہ دنیا کے اندر ایک خاص مزاج بن جاتا ہے جس کو وہ روح اثر کہتا ہے اور وہ روح اثر جو ہے وہ چھا جاتی ہے اور چھانے کے بعد وہ ہر آدمی شوری طور پر یا غیری شعور پر اس کے وہ بات کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روح اثر ان ممالک کو چھوڑ کر جن کے اندر ملوکیت پائی جاتی تھی بادشاہ پائی جاتی تھی روح اثر یہ تھی کہ جو آدمی اصل ہی قوت کے زور سے غالب آ جائے وہ اپنا جو نظام چاہے وہ ناخل کر سکتا ہے آج کے دور کے اندر پھر واقعہ روح اثر یہی ہے کہ جو آدمی اکثریت کی بنیاد پر آ جائے تو وہ بہرحال اپنا بات جو ہے وہ نافذ کر سکتے چنان کے لوگوں نے اس کو ایک طریقہ سمجھ کر اس اسلام کے نفا کا اس کو قبول کیا حالانکہ ان کے آشیہ خیال میں بھی وہ بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی حاکمیت کو ہم قبول کر رہے ہیں اور خدا کی حاکمیت کو پسے ڈال رہے ہیں یہ بالکل جیسے میرے بھائی نے مثالیں دی ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے ایک گھر کے افراد میں کوئی اختلاف ہو جائے اور وہ اختلاف کا پھر وہ اکثریت کی بنیاد پر کر رہے تو یہ بجائے خود یہ کوئی بری بات نہیں ہے ہاں البتہ بری تب ہوتی ہے جب اس کے پیچھے یہ بات پائی جائے کہ واقعی حاکم عوام ہیں اور عوام کے حاکمیت کے تحت اس چیز کو لایا جا رہا ہے اصل چیز تو وہ حکم ہوتا ہے کہ کس کا دیا ہے اور جو کوئی حکم دے رہا ہے وہ حکم کیا ہے اصل بات تو پھر واقعہ یہی ہے مثال کے طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ سجدہ کرنا آرام ہے اور واقعی آرام ہے کسی کو بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے یہ کس نے کہا ہے سجدہ نہ کرو اللہ نے کہا ہے اور اگر اللہ ہی یہ کہہ دے کہ آدم کو سجدہ کر دو تو پھر اس وقت سجدہ کرنا جو ہے وہ حرام اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہی کا حکم نہ مانا گیا ہے اللہ کے حکم کو دراصل ماننا جو ہے یہی اصل چیز ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر کوئی اختلاف پایا جا سکتا ہے آج کے ماحول کے اندر وہ تصدیق دینے والی بات جو ہے نا، اس میں ذرا تھوڑا سا ابام پایا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک راستہ ہے اس کے راستے سے ہم اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں قطع نظر کے کہ ان کی بات صحیح ہے یا ان کی بات غلط ہے میں اس بحث میں نہیں پڑتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ادھر ایک جوڑ ہے اور وہ غلیظ جوڑ ہے ناپای اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ پلیس جوڑ ہے اور سارے جہان کی گلاوتیں اس کے اندر موجود ہیں ادھر ایک دوڑ ہے وہ صاف ستھرا دوڑ ہے اور اس کے اندر کوئی غلازت نہیں پائی جاتی ہے. آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہیں اور آپ کو اپنا مقصود اگر مل سکتا ہے تو صاف جوڑ میں سے نکل کر نہیں مل سکتا بلکہ اس میں سے نکل کر مل سکتا ہے اور اس میں آپ کو ہاتھ پاؤں بہرا مارنے پڑیں گے اور ہاتھ پر مارنے کے بعد ہی آپ اس کے بعد اپنے مقصود کو پہنچ سکیں گے آج کے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلاب اگر ایران میں آیا ہے تو ایران میں انقلاب آنے کے بعد بھی اس نے فوراً وہ انقلاب کروا انتخابات کروائے ہیں تاکہ لوگوں پر یہ اجیا ہو جائے آج کی روئے اثر یہ ہے کہ جو اکثریت کی بنیاد پر بہت بڑی اقتصار نہیں آتا اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں بے شک اس کا تسیم کرنا یا نہ کرنا ہمارے کوئی معنی نہیں تھا لیکن حکمت کا شقاضہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز اس لیے اختیار کی جائے کہ لوگوں کو وہ اختیار تو وہ قبول ہو جائے تو یہ چیز بجائے خود ایک طریقہ کار کے طور پر اختیار کی جائے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرض کی بات پائی جاتی ہے <تصفح> البتہ ہمارے ہاں پہلے میں واقعی یہ ذہن میرا تھا کہ جمہوریت کے ذریعے سے واقعی اسلام نافذ کیا جا سکتا ہے لیکن اب یہ الجزائر کے تجربات دیکھ کر یہ مثل کے تجربات دیکھ کر یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے اب یہ اس طریقے سے ممکن بھی نہیں ہے اور پھر یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے یہ مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں میں اس کی جو بنیادی الجھن اور بنیادی اس میں جو سبب پایا جاتا ہے وہ آپ پر اس وقت یہاں ہوگا جب ضرب مومن کی طرف سے چھپنے والی یہ کتاب ہے بے نکاب اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے ستر سال کی عمر میں ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی وہ کتاب لکھنے والا ایسا آدمی ہے, جس نے اپنے نام لکھا ہے اس اور اس نے اپنا اصل نام نہیں لکھا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ واقعی وہ اگر اپنا اصل نام لکھتا تو ایجنسیاں اس کو پڑھ مار دیتی وہ کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی فوج کو آپ کے حزب اقتدار کو آپ کے حزب اقتراف کو اور آپ کی بیوروکریسی کو اور آپ کے سارے محکموں کو کس طریقے سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے اس امریکہ امریکہ نے اپنے چنگل میں لیا ہوا ہے اور اس چنگل میں لینے کے بعد کسی طریقے سے آپ نکل نہیں سکتے اگر آپ اس جمہوریت کے سارے کے سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد جو انہوں نے پیش کیے ہیں اب بسر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے الجہر کے اندر بھی ایسا ہوا ہے سارے ٹکاوے انہوں نے پورے کیے ہیں اور پورے کرنے کے بعد جب وہ برتر جہاں آئے ہیں تو وہ فوج جو ان کے قبضے میں تھی بیوکریسی جو امریکہ نے اپنے چنگل میں پانچ ہوئی تھی ان سب کے ذریعے سے اس نے وہ سارے معاملے کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا اس کے لیے بس میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کہیں گے کہ اس کا متبادل کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا متبادل پھر واقعہ وہی ہے جو ٹرکی والوں نے اختیار کیا ہے اور جو مصر والوں نے اختیار کیا اور ترقی والوں نے آپ حیران ہوں گے انہوں نے جس طریقے سے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ان کے خلاف تھا پرنٹ میڈیا ان کے خلاف تھا الیکٹرانک میڈیا ان کے خلاف تھا عدالتیں ان کے خلاف تھی فوج ان کے خلاف تھی اور مستبا کمار جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا آئیڈیل ہے ہمارے مبشر صاحب یہی جی, یا مشرف صاحب بھی یہی جی سمجھتے تھے کہ میرا آئیڈیل ہے اس نے یہ کہہ دیا تھا پولیس کو اور فوج کو سارے عام کہ اگر کوئی عورت با پردہ تمہیں نظر آ جائے تو اس کا پردہ سارے عام لوگ ڈالا جائے تو نہیں ہوگا اس نے پچیس سال تک حج نہیں ہونے دیا اور کہا کہ یہاں کی کمائی ہوئی دولت جب آپ سعودی عرب میں لے جائیں گے تو ملک کے اندر جو ہوگا زر مبادلہ کا وہ نقصان ہوگا لہذا ہم اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے چنانچہ اس نے یہ کہا کہ پچیس سال تک یہاں اذان نہیں دینے دی اس اور عربی کے اندر کوئی شخص اذان نہیں کہہ سکتا تھا اور پچیس سال کے بعد جب اذان کہی ہے اور پہلی مرتبہ عربی زبان میں کہی ہے تو لوگ دھارے مار مار کر مسفظ کر گئے ہیں کہ آج خدا اسکول کا نام اصل عربی زبان کے اندر آج ہم نے سنا ہے لاسینی رسم الخط اس نے کیا اور یہ رائب کرنے کے مقصد یہ تھا تاکہ ان کا وہ جو دوسرا رسم خاص ہے جو عربی فارسی اور اردو میں ہمارے ہاں چلتا ہے اس سے ان کا رابطہ ختم ہو جائے اور دین کے سورسوں سے ان کا رابطہ ختم ہو جائے یہ حالات جن مو حالات مو کے اندر ان لوگوں نے انفرادی طور پر کوشش کی ایک ایک گھر کے اندر گئے ہیں ایک ایک گھر کے اندر جا کر, ان ان ہے اور سمجھا کر لوگوں کو بتایا ہے اور بتایا ہے کہ بھائی یہ سب میڈیا غلط کہہ رہے ہیں اصل بات یہ ہے دلیل کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرو اور انہوں نے ان ان لوگوں کو جب اپنا ہم بنا دیا پھر اسی الیکشن سے وہ آئے ہیں آپ کہ اگر آپ خلافت کا نظام قائم کرنا بھی چاہتے ہیں تو خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے بھی اس سے زیادہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ سارے مفت دیکھو ایک ایسی پارٹی کو برتن اختار دے ہیں جو یہ نظام نافذ کرنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ انقلاب کے ذریعے سے یہ کام ہوگا انقلاب گولی کے ذریعے سے آئے گا اور جو انقلاب گولی کے ذریعے آئے گا وہ گولی کے ذریعے سے چلا بھی جائے گا اب اس سے بہتر کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ پانچ سال کے بعد جب ملک کی چابیاں کسی کو دینے کا موقع آئے تو آپ وہ چابیاں ایک ایسے آدمی کو دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں اب اگر میں سمجھوں کہ نہیں بھائی یہ تو ایک باطل نظام کے اندر ہے میں اس کو چابیاں دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یا یہ کوئی اور بہانا بنا لے یا کوئی اور بہانا بنا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انتشار ہے یہ ہمیں بالکل کسی مقام پر بھی اپنے منڈل تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس امت کا پاکستان کی امت کا المیہ یہ ہے کہ یہاں سیاسی انتشار بھی بہت ہے اور یہاں فکری انتشار بھی بہت ہے اور یہاں فرقہ وارانہ انتشار بھی بہت ہے اس انتشار کی موجودگی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ واقعی پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے امکانات دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل معلوم ہو گئے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ دن ب دن دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بات بھی میں آپ سے حل کر دوں کہ انفرادی کوشوں سے گھر گھر جا کر لوگوں کو پیغام پہنچانا اور دین کی سمجھ عطا کرنا نبی علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا اور ایران کے اندر بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی تاج محل تعمیر ہو جاتا ہے تو وہ کسی شاہ جان کے نام سے منسوخ ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے انقلاب ایران جو ہے وہ امام خمینی کے نام سے منصوب ہو گیا لیکن اصل کام کرنے والے گراؤنڈ میں امام خمینی نہیں تھے وہ علی شریعتی تھے اور وہ کوئی ہمارے ملک کی طرح کوئی ان پڑھ ذاکر آدمی نہیں تھا وہ پھر واقع پی ایچ ڈی تھا سوشلوجی میں اس نے پی ایچ ڈی کی تھی اور اس نے لوگوں کو اس طرف لانے کی پوری پوری کوشش کیا اور جب یہ کوشش انفرادی طور پر پوری ہوگی تو اس میں اس کے چیزوں نے بھی کام کیا ہے جو خمینی بار سے بھیجا کرتا تھا لیکن مقامی طور پر جو کام کیا ہے وہ ڈاکٹر علی شریتی نے کیا ہے اور یہ کام بھی انفرادی سطح پر انہوں نے کیا ہے اور اس طرح انفرادی سطح پر کام کیا ہے کہ میڈیا کے پراپیہ گنڈے کو انہوں نے ہرا دیا اور فوج کے عزائم کو انہوں نے شکست دیے اور پولیس کے جو ارادے ہیں ان کو ناکام بنا دیے جب <متحدث> ہم سچی بات یہ ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ساٹھ سال سے ایک جماعت بنی ہوئی ہے ستر سال سے ایک جماعت بنی ہوئی ہے وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی تو اس لیے یہاں امکان جو ہیں وہ کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کون کام و کام, کام ہے؟ ایک قیادت پر تو متفق ہوئی کہ ہم یہاں کسی قیادت پر متفق ہونے کے لیے تیار ہیں ہر ایک آپ نے راگ اور اپنے اپنی ڈفری جو ہے وہ بجائے چلا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ فکر انتظار کم ہونے کے بجائے اور پھیلتا چلا جائے میں ان دوستوں کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو تافیم کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو اس اسمت کے اندر واشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ایک پلیٹ پلیٹفارم پر لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا آزام آزام آزام. پایا جاتا ہے اور اس شہر کی رفتار دن بدن تیز ہوتی چلی جا رہی ہے اور خیر کی رفتار دن ب دن کم ہوتی جا رہی ہے بلکہ میں کیا کہتا ہوں کہ خیر جو ہے اس دور کے اندر وہ چھکڑے کی رفتار سے چل رہا ہے اور شہر جو ہے وہ موجودہ ذرائع کے ذریعے چل رہا ہے تو بہرحال اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفرادی تبلیغ ہر گھر کے اندر جا کر ہر شخص کو سمجھا کر ہر شخص کے ساتھ بات کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا ترکی والوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا ایرانیوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا کسی طریقے کے ذریعے سے یہ ممکن ہے لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر اس طریقے سے آپ بہت ساری اکثریت کو اپنا ہم نواح بنا بھی لیں تو پھر بھی ان میں سے اوپر لانے کے لیے کسی کو آپ کو انہیں لکھنؤ کے ذریعے سے اوپر کسی کو لانا پڑے گا آپ کو کسی آدمی کو مسلط نہیں سکے گا آپ کا خیال کروں میں آپ ہی خیال پیش کر رہا ہوں میں آپ اس طرح سے آپ کے خیال بالکل کافی ساری سامان